الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ سید المرسلین اما بعطو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علیہ کا یا رسول اللہ وعلا آلک وصحابک یا حبيب اللہ والسلام نبی اللہ وعلی نور اللہ مدنی چینہ کے ناظرین سلسلہ کامیابی کا راستہ لیے حاضر ہیں آج رمضان المبارک چودہ سو نے ہجری کی بیسویں شب کا آغاز ہو چکا ہے گویا کے آج اشرائے مغفرت کی آخری رات ہے اور کل سے اشرا جہنم سے آزادی کا آغاز ہوگا کل رات سے اور اسی طرح کل رات سے تاک راتوں کا بھی آغاز ہو جائے گا انشاءاللہ اس کے متعلق کچھ مدنی پھول عرض کروں گا درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں جس نے مجھ پر دین میں ایک ہزار مرتبہ درود پاک پڑا وہ مرے گا نہیں جب تک جنت نے اپنا ٹھکانہ نہ دیکھ لے یہ حدیث سے پاک ہے صلو صلحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد سب سے پہلے آپ کو آج کا نصاب بتاتے ہیں اور شرح رہنمائی کے لیے فون نمبر بھی بتاتے ہیں دیکھیں آج کا زکوٰۃ کا نصاب کیا ہے 18 جولائی دو ہزار چودہ کا نصاب چاندی کے حساب سے اڑتیس روپے آٹھ سو جولائی 2014 کا نصاب چاندی کے حساب سے اڑتیس ہزار 18 جولائی کا نصاب چاندی کے حساب سے اڑتیس ہزار آٹھ سو پچاس روپئے صلی اللہ تعالی علی محمد فون نمبر آپ کے اسکرین اس پر آپ دیکھ سکتے ہوں گے دارالفتہ اہل سنت کا یہ نمبر ہے زیرو تھری ہنڈریڈ زیرو کے متعلق یا دیگر شرعی رہنمائی سے متعلق اگر آپ کال کرنا چاہتے ہیں ابھی تو آٹھ سے نو کے درمیان ہمارے اسلام بھائی انشاءاللہ شاء اللہ آپ کی کال اٹینڈ کرنے کے لیے حاضر ہوں گے آپ بھی اگر ہمارے سلسلے میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو ہمارے سلسلے میں شامل ہونے کے لیے ٹیلی فون نمبر بھی آپ کی اسکرین پر ہم بتا دیتے ہیں یہ ٹیلی فون نمبر آپ دیکھ رہے ہیں اگر آپ ہمارے سلسلے میں شامل ہونا چاہتے ہیں کال کرنا چاہتے ہیں تو اس, اس نمبر پر فون کر سکتے ہیں میٹھے میٹھے پیرے پہرے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین حضرت سید عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما روائت کرتے ہیں کہ سلطان بہروبر صلی اللہ تعالی علیہ والی وسلم کہ صاحبہ کرام علیہ رضوان میں سے چند افراد خواب میں آخری سات راتوں میں شب قدر دکھائی گئی اکیس تیئیس ستائیس اکیس تیئیس پچیس ستائیس یہ پانچ راتیں یہ سات راتیں لکھی آخری سات راتوں میں شب قدر دکھائی گئی کا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں دیکھتا ہوں کہ تمہارے خواب آخری سات راتوں میں متفق ہو گئے اس لیے اس کا تلاش کرنے والا اسے آخری سات راتوں میں تلاش کرے اور بخاری شریف کی جو حدیث ہے یہ بخاری شریف کی حدیث ہے بخاری شریف کی ایک حدیث ہے کہ ام مومن عائشہ صدیقہ صدیق اور تعالیٰ عنہ نشاد فرمایا شب قدر کو رمضان کے آخری عشرے کی تاک راتوں میں تلاش کرو یعنی اکیسویں تیئیسویں پچیسویں ستائیسویں اور انتیسویں راتوں میں تلاش کرو تو میرے میٹھے پیارے سائیں بھائیو یہ یاد رکھیے کہ اللہ تبارک و تعالی سنت کریم ہے کہ اس نے بعض اہم ترین معاملات کو اپنی مشیت سے بندوں پر پوشیدہ رکھا ہے جیسا کہ منقول ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی رضا کو نیکیوں میں اپنی ناراضگی کو گناہوں میں اور اپنے اولیاء کو اپنے بندوں میں پوشیدہ رکھا ہے تو اسی طرح یہ جو رات ہے تاک رات یہ بڑی عظمت والی رات ہے شنی شب قدر کی رات اس کو اللہ تبارک و تعالی نے آخری عشرے کی تاک راتوں میں پوشیدہ رکھا ہے جس سے ہم شب قدر کہتے ہیں اور شب قدر یہ اس کے فضیلت سے کون آگاہ نہیں ہے اور آنے والی رات یہ اکیسویں شب ہے اور کچھ نہیں کہہ سکتے کہ کل کی رات ہی شب قدر ہی ہو یا تیئیسویں رات شب قدر ہی ہو مگر بات یہ کہ ہمارا یہ جو آخری عشرہ ہے نا جہنم سے آزادی کا یہ بہت امپورٹنٹ ہے اس میں رمضان کی رخصتی کے ساتھ ساتھ کہ جو آشیکان رمضان ہے ان کے لیے ایک غم رمضان کی کیفیت بنتی ہے کہ رمضان ہم سے چھوٹ رہا ہے یقیناً عید سعید یعنی چاند نظر آنے کی صورت میں جو شبال مکرم کی جو پہلی تاریخ ہوگی وہ عید ہوتی ہے ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کہ یہ بہت بڑا انعام اور بہت بڑا یہ ہم پر احسان ہے کہ اس نے ماہ رمضان کے ختم ہوتے ہی ہمیں عید جیسی مسرت بھری گھڑیاں عطا فرمائی ہیں اور ان دنوں میں جو رمضان کے دن ہیں اس میں ہم پر روزہ فرض ہے اور اس روز یعنی عید الفطر کے دن ہمیں روزہ جو روزہ رکھے گا وہ گار ہے یہ اللہ تبارک و تعالی کی رحمت دیکھی لیکن اب تک کی جو بیڈ نیوز ہے نا بہت بری خبر میں سے خبر یہ ہے کہ ایک تعداد ہے جسے رمضان مبارک کے روزے نہ رکھنے کا جیسے کہ ذہن بنایا ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ انہیں روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں نیکی کی دعوت دے کر انہیں روزہ رکھنے کا ذہن دینے کی توفیق عطا فرمائے کہ اب آخری تا کراتے ہیں آخری طاق راتوں میں اور اس آخری اشرے کی مبارک راتوں میں ہمیں مزید عبادت میں تیزی کرنی چاہیے یعنی ایک بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ کے بارے میں یہ لکھا گیا ہے کہ آپ عمر کے آخری حصے میں پہنچ کر بھی بڑی کثرت کے ساتھ عبادت کیا کرتے تھے بڑی کثرت کے ساتھ عبادت کرتے تھے تو کسی نے آپ سے عرض کی کہ حضور اب اتنی بڑی عمر ہو گئی ہے زندگی پر عبادت میں گزاری ہے اب تو کچھ اپنے نفس کو خود کو آرام دے لیں ارشاد فرمایا کہ کیا تم اس مسافر کو نہیں دیکھتے کہ جس کی منزل قریب ہو جب اس کی منزل قریب ہوتی ہے تو وہ اپنی سواری کو اور تیز کر دیتا ہے تو میری عمر کے مطابق میری موت کی منزل میری زیادہ قریب ہے تو میں اپنی عبادتوں کو تیز کروں یا سلو کروں آہستہ کروں تو اسی طرح سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ اس وقت ماہر رمضان اپنے اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے آخری اشرا کل سے شروع ہو رہا ہے یقیناً ہزاروں متکفین ہزاروں صاحبہ اتقاف کے لیے مساجد کا راستہ بھی دیکھیں گے اس کو میں انکار نہیں کرتا اور خاص تاک راتوں میں عبادت کا رجحان بھی بڑھتا ہے اس کا بھی انکار نہیں کروں گا ایک لوگ ایک تعداد ہے ایسے بھی ہیں جو تاک راتوں میں خاص مساجد میں وقت گزارنے کی کوشش کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں اللہ کے حضور اشک باری کرتے ہیں گریا وزاری کرتے ہیں روتے ہیں اپنے گناہوں کی مغفرت کی دھیک مانگتے ہیں گویا کہ ان کے پیش نظر جیسے وہ روایت موجود کہ رمضان جائے رمضان آئے اور اپنی بخشش نہ کرو اس کی نہ خاکا لو دو تو اب وہ اپنی بخشش کے لیے اپنی مغفرت کے لیے اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے پھر اس کریم مہمان سے مزید انعام اور اقرام کو پانے کے لیے کہ اس کے یہ رخصت ہوگا ہم زندہ ہوں یا نہ ہوں اس ماہ نے جانا ہی جانا ہے چاند رات نے آنا ہی آنا ہے عید سعید نے آنا ہی آنا ہے لیکن آیا ہم اس ماں میں اپنی مغفرت کروانے میں کامیاب ہو یا نہیں ہوئے یہ ایک سوالیہ نشان ہے اور یہ سوالیہ نشان ہمیشہ رہے گا ہر وقت اس خوف اور اس کیفیت کے ساتھ رہے عرب کی رحمت پر نظر بھی رکھے یقینا سعادت کی بات ہے اللہ تعالیٰ کی بڑی رحمت ہے وہ جسے اللہ تبارک و تعالیٰ غفلت سے بچ کر عبادت کی توفیق عطا فرماتا ہے اور اسے مسجد میں رہنے کی مسجد میں بیٹھنے کی یا اعتقاف کرنے کی وہ بھی خوش دلی کے ساتھ سعادت عطا ہوتی ہے مگر میرے وہ پیارے و میٹھے اسلامی بھائی جو اتقاف کا ذہن رکھتے ہیں عالمی مدی میں مدینہ میں تو متقفین کے لیے ہم نے وہ بند کر دیا ہے کیونکہ ہمارے پاس اب گنجائش نہیں ہے ارتکاف کروانے والوں کی بیٹھنے کے لیے تو ہمارے پاس ہزاروں اسلائی بہت گنجائش ہے آپ آئیے بیان سنیے مدی مذاکرہ سنیے مگر ارتکاف کے لیے ہم آپ سے معذرت کر چکے ہیں امیل بھی معذرت کر چکے ہیں کہ سارے کے ایک شخص جب بیٹھا ہوا شاید جب لیٹے گا تو لیٹے ہوئے اس کو تقریباً تین یا چار اسلائی بھائیوں کی جگہ چاہیے تھوڑا تھوڑا فاصلہ بھی دے تو اب فیدان مدینہ کا نیچے ہمارا میلاد حال ہے وہ بھی جب سو وہ بھی بھر مطلب اب, اب, اب بالکل فل اوپر کی جو منزل ہے جہاں مسجد ہے جو جہاں مودی مذاکرہ وغیرہ ہوتا ہے وہ بھی فل وہ جو نئی ہم نے منزل بنائی اس میں بھی گنجائش نہ ہے جہاز ہم مدد کر چکے ہیں کہ فیدان مدینہ کا رخمت کیجیے جن کا کارڈ بن چکا ہے وہ مدینہ مدینہ اس کے علاوہ نہ فارم لیے جا رہے ہیں آپ کے پاس تصدیق ہو یا سائن ہو جو بھی ہو برائے کرم ہمارے اس مدنی التجا پر توجہ کیجئے گا یہ ہم آپ کو یہ عبارت دکھا بھی رہے ہیں کہ یہ چل بھی رہی عبارت الغرض ارتکا ضرور کیجئے اور ارتکاف میں اپنے موبائل فون کو بالکل پس سے پوش ڈال دیجیے اور اگر لے کے جانا ہی ہے تو برائے کرم اس کو آف رکھنے کی کو کوشش کیجیے اور انتہائی ایک مخصوص وقت کے اندر جیسے مغربی کے بعد جو نماز اور عشاء تراوی کے درمیان جو کھانے کا جو وقت اس دوران فون دیکھ لیا کوئی اکا دکا دو چار مرتبہ فون دیکھ لیا سونے سے پہلے فون دیکھ لیا وغیرہ وغیرہ اس کے علاوہ موبائل فون نہ ہو عبادت کی نیت سے آئیے ریاضت کی نیت سے آئیے اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے آئیے موتخ گویا کہ دھرنا دے دیتا ہے اللہ کے دربار میں کہ یا اللہ اب مغفرت کروا کر ہی لوٹوں گا پھر تاکراتیں آتی ہیں پھر عبادت کی راتیں آتی ہیں اب مسئلہ یہ ہے کہ جیسے کہ ابھی آپ ہمارا عنوان دیکھ رہے تھے مدنی چینل کی اسکیم کے اوپر تاقراتیں اور ہماری شاپنگ تو اب مسئلہ یہ عجیب سا ایک ہے کہ ایک طبقہ ہے جو ان مبارک راتوں کو پانے کے لیے اپنی مغفرت کی خیرات لینے کے لیے اللہ کو راضی کرنے کے لیے مسجد کا راستہ لیتا ہے عبادت کا راستہ لیتا ہے اور اللہ تبارہ اللہ تبارک تعالیٰ کو راضی کرنے کا راستہ لیتا ہے مگر ایک طبقہ وہ ہے جو کہ بازار کا راستہ لیتا ہے اور جو جو یہ راتیں جیسے اب جو جو عید کی رات ہماری قریب باتیں رہے گی بازاروں میں رش برتا رہے گا رش برتا رہے گا جبکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ مارکیٹوں میں رش برتا تو اس عنوان پر ہمارے پاس آج کچھ ویڈیوز ہیں ناظرین تک ہم ہمارے جو اسلامی بھائی تک ہمارے مدنی چینل کے اسلام میں پہ پہنچے انہوں نے کچھ اپنے تأثرات و جذبات بھی بیان بیانے ملے جلے سے لوگوں کے جذبات ہوتے ہیں کوئی کچھ اور سمت جا رہا ہے کوئی کسی اور سمت جا رہا ہے ہم پبلک ویوز آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ پبلک وینٹلٹی یہ ہے پھر ہم جو ہمارا جو پوائنٹ آف ویو ہے وہ آپ کو بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس میں ایک بہت بڑا فیکٹر ہے ڈیمانڈ گھر والوں کی ڈیمانڈ ہم نے گھر والوں کی ڈیمانڈ پر بھی ان سے بات کی ہمارے اسلام بھائی نے یہ ڈیمانڈ جو گھر سے آتی ہے اس کے بارے میں کیا تو اس میں بھی مختلف آ رہے ہیں اب جس کی جیسی یہ میں تو سمجھتا ہوں کہ مالی پوزیشن ہے اس نے اپنے ایسے تاثرات اور رائے قائم کی ہیں چلیں پہلے دیکھتے ہیں کہ ڈیمانڈ کیا کہتی ہیں میری وائف کل افتاری میں ڈیمانڈ کر رہی ہے کہ کیا عید کے کپڑے بنانے یوٹیلیٹی بل ہے دو مہینے سے تنخواہ ہماری نہیں ملی ہے مہنگائی اتنی عروج پہ ہے کہاں سے لائیں ہوم منسٹر ہیں ان کی ڈیمانڈ تو پوری کرنی ہے ان کا حق ہم پر ہے ہم سے ہی کہیں گے وہ کسی اور سے تو نہیں کہیں گے ڈیمانڈ جتنی کی جائے وہ کمی ہی آئیں ان کی تو گھر والوں کی تو ختم ہوتی نہیں ہے مہنگائی کی وجہ سے جو کافی پرابلم ہوگی کہ اب جو ہے ڈیمانڈ زیادہ ہے اور پوری کرنی پاتے ڈیمانڈ پوری کرنی پڑی ہے اب ایک سوٹ مانگے دو سوٹ مانگے انکم تو نہ ہونے کے برابر تو تقریباً سبھی چیزیں ادھر ہوتی ہے کون سی چیزیں نہیں چاہیے ہوتی کھانے کے لیے کپڑے جوتے چپل ہر چیز چاہیے کوئی بھی چیز ساری چیزیں نہیں گھر والوں کو تھوڑی پتہ ہے کہ کس طرح رہے ہیں کیا کر رہے ہیں اب وہ انہیں تو وہ بول دیں گے اب ہمیں تو لے کے جانی گھر والے بھی کیا کریں گے وہ ہم پر ہی پریشر کریں گے اب کچھ جا کے گورنمنٹ پہ تو جا کے پریشر کرنے سے نہیں تو احتجاج کرنا شروع کر دیں اس کے اوپر وہ پریشر ہوتا ہے پر یار جو ہے تو سال میں ایک ہی بار آتی ہے میرا اپنا تو یہ ہے کہ آدمی دل کھول کے خرچ کرے تو میرے حساب سے صحیح ہے گھر والوں کا پریشر بھی پریشر بھی ہوتا ہے کہ یہ چاہیے وہ چاہیے یہ چاہیے بچوں کو کیا پتا پریشر چل رہا ہے پہلے پریشر نہیں ہوتا تھا مرد کی طاقت سے اب مرد کمزور ہو گیا ہے گھر کا مول تفرا ففری کا ہو جاتا ہے بندہ ٹکروں میں لگ جاتا ہے شاپنگوں میں, میں اس میں ابھی بندہ شاپنگ کرے گا کام کرے گا گھر کی ڈیمانڈ چل رہی ہوتی ہے اور اپنا بھی دیکھنا ہے اللہ کا شوگر ایسی کوئی ڈیمانڈ نہیں بڑھتی والے سمجھتے ہیں حالات معاملات کیا ہیں اس وقت جو بھی اللہ برکت دینے والا ہے جو رسیب میں ہوگا انشاءاللہ اچھی ہوگی تو لوگ کاپریٹ کرتا ہے اتنی کی وائف ہے نا مچھر سسٹم یہاں چل رہا ہے نا حالات نہیں کپریٹ کرے گا یار بچے بھی سمجھدار ہیں حالات سمجھتے ہیں حالات کیا اس وقت بس بندہ اپنے آپ کو مار کے سب کام کرنا ہی پڑتا ہے اور بندہ کر لیتا ہے کسی نہ کسی طرح بس یہ ہے کہ اوور ٹائم کرنا پڑتا ہے گھر والوں کی ڈیمانڈ وغیرہ پوری کرتے ہیں تو برکت والا اللہ سب کرا دیتا ہے کی نیت اچھی ہوگی بندہ خلوص سے دل سے ہر کو لے کے چلے گا سارے معاملات خود بخود حل ہو جائیں گے آدمی ٹینشن اگر کسی چیز کی لے لینا تو وہ پھر بھائی بستر پہ پڑ جاتا ہے کپڑے بنانے اور چپل لانی ہے اور سب کچھ لانا ہے بھائی لانا ہے ابھی لانا ہے, بھی لانا ہے. بس پیسے ہاوی نہیں کرے ہاوی کرے گا تو مان لو گھر کا ماحول خراب ہو جائے گا بیٹی بھی ہے بیٹے بھی ہیں سب کی فرمائش پوری کرتے رہو پیشر اتنا پڑا ہے کہ بڈھے ہو گئے اگر یہ پیشر نہیں ہوتے جوان ہوتے کچھ جائے, سب کچھ چاہیے سب کچھ مرد کو کچھ نہیں چاہیے ایک مرد واحد ہے اس کو کچھ نہیں چاہیے مہنگائی تو ہے لیکن یہ کہ خوشی کا موقع ہے وہ تھوڑا سا کرنا پڑتا ہے میڈیا سے بھی کافی لوگ انسپائر ہو گئے, اس طرف آ رہے ہیں فیشن کی طرف فلمیں ڈرامے وغیرہ نے پورے معاشرے کو اس کے بارے میں میں صرف یہی کہوں گا کہ زیادہ خرچی سے کم کرے. اور جتنی ان کی حیثیت ہے اس کے مطابق وہ لوگ پیسہ خرچ کریں فلم اور ڈرامے کے علاوہ جیسے دوسری عورتوں کو کوئی عورت دیکھتی ہے تو اس حوالے سے دوسری کو دیکھ کے بولتے بھائی مجھے بھی ایسی چاہیے بلے شہر کی آمدنی ہونا اس کو چاہیے ہی چاہیے ہوتی ہے لیکن کچھ عورتیں ہمارا ماحول ایک طبقہ ایسا بھی ہے کہ جو ان سب چیزوں سے گریز کرتا ہے ماحول ایسا بن گیا ہے کہ جو لازمات ہیں اس کی وجہ سے ایکٹیویٹیوں میں فرق آ انسان کا اپنا ماحول گھر کا ہوتا ہے ملا جلا رجحان ہے ایک بات بتاؤں آپ کو یہ بات تو تیہے کہ عام دنیا ہے کہ آمدنیاں کم ہیں یعنی اس میں مجھے جو محسوس ہو رہا ہے کہ بعض مزدور طبقہ نوکر پیشہ اور ایسا جن کی آمدنیوں میں اتنی زیادہ وسعت نہیں ہے اب ہو ہے کہ ان کو کچھ گھر کا بیک گراؤنڈ ایسا ملا گے جہاں پر آمدنی کے مطابق گفتگو نہ کی جاتی ہو اور بہت سارے ڈیمانڈ کا سلسلہ جاری ہو اب چونکہ یہ سلسلہ ہمارا گھر میں بیٹھ کر بھی دیکھا ہی جا ہوگا امید یہی ہے ایک تعداد ہمارے گھر میں بیٹھ کر دیکھ رہی ہوگی اور یہ بات بھی ہوگی کہ عید ہے لیں گے نہیں خریداری نہیں کریں گے اب خریداری کرنا یا عید وغیرہ کا لینا یہ ایک ایسا موضوع ہے ایسا لگ رہا ہے کہ غالباً ہمارا عید منانے کا جو رجحان عید منانے کا جو کانسیپٹ ہے وہ کافی تبدیل ہو گیا ہے میں آپ کو ایک رواج سناتا ہوں سیدہ وہاب بن منبے رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جب بھی عید آتی ہے شیطان چلا چلہ کر روتا ہے عید کا تصور سامنے رکھ رہا ہوں میں اس کی بد حواسی دیکھ کر تمام شیاتین اس کے گرد جمع ہو جاتے ہیں پوچھتے ہیں کہ اے ہمارے آقا آپ کیوں قطرناک اور اس قدر اداس نظر آ رہے ہیں کیا بات ہے کہتا ہے ہائے افسوس اللہ تعالیٰ نے آج کے دن محمد امت محمد صلی اللہ تعالی علیہ ولی وسلم کو بخش دیا ہے لہذا تم انہیں لذات اور نفسانی خواہشات میں مشغول کر دو اب دیکھنا یہ ہے کہ شیطان پر عید کا دن کس قدر گرا گزرتا ہے اور جو اس نے اپنے چیلوں سے بات چیت کی تو اب یہ کہیں کامیاب ہوتا وہ نظر تو نہیں آ رہا میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور اے آشیقان رمضان اے آشیقا رسول کیا اید اپنے گھر والوں پر پریشر ڈالنے کے لیے آتی ہے ان کی آمدنی ہو یا نہ ہو قرضہ لے کر بھی کیا بچوں کو اس طرح کی خریداری کروانے کے لیے ہی آتی ہے یہ توجہ طلب عرض کر رہا ہوں واقعی آمدنی نہیں ہوتی بلکہ جو رشوت خور قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں نا ان کی رشوت لینے کی میں تیزی آ جاتی ان دنوں میں بہت ساری بدعنوانیاں بڑھ جاتی ہیں کیوں ڈیمانڈ پوری کرنی ہے گھر والوں کی میں اب ان لوگوں سے جو گھر والوں کی ڈیمانڈ پوری کرنے کے لیے حرام ذریعہ ذرائع آمدنی اور حرام طریقہ استعمال کرتے ہیں ان کو میں ضرور عرض کروں گا کہ اللہ تبارک مطالعہ سے ڈریے اور اپنے بیوی بچوں کے لیے ناجائز راستہ اختیار مت کیجیے ورنہ روایتوں کے مطابق قیامت کے روز یہی اہل و حیال نیکیا لے لیں گے ہمارے اوپر اپنے گناہ لاد دیں گے اور ان گھر والوں کی وجہ سے کہیں اسے جہنم کی آگ میں نہ جلنا پڑے ابھی بھی نیور پاسبل نہیں ہے آپ ان کی ڈیمانڈ پوری کرنے کے لیے اور یہ ڈیمانڈیں جو ہیں وہ ایک سہولت کے لیے آپ برا مت مانیے میرا بھائی میں یہ نہیں کہتا کہ عید کے دین مطلب کہ بالکل آپ وہ کچھ بھی نہ ہو ٹھیک ہے عید کی خریداری عید کی تیاری یہ سب ہماری ایک زندگی کا حصہ ہے لیکن ہم نے عید کو اندہ کپڑے پہننے مٹھائیاں کھانے دعوتیں کھانے اور گھومنے پھرنے سنیما گھروں میں جانے تفریح گاہوں میں جانے اور ان چیزوں کی طرف دینے کا ہم نے نام عید کر لیا اچھا خاصا نمازی عید کے روز نماز قضا کر دیتا ہے عید کی نماز کے لیے دیکھو تو گلیوں سے سہیلے کے ریلے جا رہے ہیں جا رہے نہیں جا رہے آپ بتائیے ارے آپ کی عید پر ہم بات کر لیتے ہیں بھائی عید کی نماز سی پر بات کر لیجئے آپ عید کی عید کی نماز کے لیے ریل لے کے ریلے جا رہے ہیں تیار ہو کے جا رہے ہیں نئے کپڑے پہن کے جا رہے ہیں اس نئے کپڑے پہننے والے سے میں پوچھتا ہوں فجر کی نماز پڑھی تھی آپ نے فجر کی نماز آنکھ نہیں کھلی تھی تک جاگتے رہے بازاروں میں گھومتے رہے تفریح کرتے رہے گھر پر آ گئے سو گئے ایک ڈیڑھ گھنٹہ نیند کی گھر والا اٹھایا آپ عید نہیں پڑھنی ہاں عید پڑھنی ہے عید پڑھی فجر نہ پڑی آپ نے عید پڑی زہر نہ پڑی آپ نے اب آپ بتائیے کہ یہ ہم کیسی عید منا رہے ہیں کہ جس روز ہم نے فجر کی نماز قضا کر دی دونوں ادا کرنی ہے عید کی نماز ہی پڑھنی فجر کی نماز بھی پڑھنی ہے زہر کی نماز بھی پڑھنی ہے ہمارا عید منانے کا جو تصور ہے نا میں اس کے متعلق کچھ عرض کرنے کی آپ کے سامنے کوشش کر رہا ہوں اس تصور کو سمجھنے کی کوشش کیجئے اور اس وقت جو عید کی ڈیمانڈ عید کی خریداری اور پھر تا کراتے ہیں پھر عبادت کی راتیں یہ ریاضت کی راتیں رمضان کے رخصت ہونے کا ایک کلک ایک رنج ایک افسوس کہ یہ ماں ہم سے رخصت ہو رہا ہے جب یہ ماہ شروع ہوا ہو سکتا ہے کہ کسی نے یہ ذہن بنایا ہو کہ مجھ میں جتنی خرابیاں برائیاں اور گناہوں کی عادتیں ہیں میں اس ماہ کو مطلب کہ اپنے لیے اپنی اصلاح کا ذریعہ بنانے کی کوشش کروں گا اس ماہ مبارک کو کہ اس میں بہت ساری چیزوں میں مطلب کہ ایک آسانی ہو جاتی ہے گناہوں سے بچنا آسان ہو جاتا ہے شیطان قید ہوتا میں کروں گا لیکن آج 20 بیس بیسویں شب ہے آپ اپنے آپ سے سوال کیجئے اے بے نمازی آپ سوال کیجئے کہ آپ نمازی بن گئے اے جھوٹ بولنے والوں آپ خود سے پلیز پوچھئے کہ آپ سچ بولنے والے بن گئے اے بے پردہ اسلامی بہنوں آپ اپنے آپ تو سوال کیجیے آج بیسری شبہ ہے آپ پردہ اسلامی بہن بن گئی آپ غور کیجئے پوچھئے خود سے کیا آپ نے قرآن پاک پورا ختم کیا قرآن پاک درست پڑھنا شروع کر دیا اے نمازوں میں نہ اٹھنے والے ذرا سوچ کہ کیا رمضان مبارک میں تجھے نماز کے لیے اٹھنے کی توفیق نصیب ہوئی تُو وہیں وہی مطلب کہ نمازوں کے ٹائم پر سونے والا ہے ذرا سوچ اے پچھلے سالوں میں روزے قضا کرنے والے ذرا سوچ کہ یہ رمضان تیرے روزے رکھنے کا مہینہ بن کر آیا اے سود خور ذرا سوچ کہ کیا یہ رمضان تیرے سود خوری سے بچنے کا سبب بنا اے رشوت خور ذرا سوچ کے یہ رمضان تجھے رشوت سے روکنے کا ذریعہ بنا اے فلمیں ڈرامے گانے بازے بے پردہ اجنبی عورتوں کو دیکھنے والے ان کو گرنے والے گانے سننے والے فلمیں دیکھنے والے ڈرامے دیکھنے والے اس طرح کے شوز دیکھنے والے جس میں تمہیں بے پردہ عورتیں نظر آتی ہیں تمہیں گناہوں برے مناظر نظر آتے ہیں تمہیں میوزک سنا دیتا ہے کیا یہ رمضان تمہیں ان گناہوں سے بچانے میں بچانے کا ذریعہ بن, سک بن گیا کیا تم نے اس رمضان کو ان گنا سے بچنے کا ذریعہ بنا لیا کیا تم نے اپنی اصلاح کی کوشش کی یہ داری منڈو آپ غور کیجئے کہ کیا یہ رمضان آپ کی آنکھوں کی سنت داڑھی مبارک سجانے کا چہرے پر ذریعہ بنا ذرا سوچیے بیسویں شب آ گئی ہے آپ سوچیے آپ کو اپنے بیس روزے کی گزرنے کی گفت میں گزرنے کا افسوس نہیں ہے عید کیسے منائیں گے کپڑے کیسے لیں گے میچنگ کیسے ہوگی یہ پیسے کہاں سے آئیں گے یہ کیسے ہوگا ان تمام چیزوں کا افسوس یعنی کہ عید کے روز اگر کسی کو نیا لباس نہ ملا اس پر تو وہ رنجیدہ ہو جائے گا لیکن اس سوچ کر رنجیدہ ہوگا یا نہیں ہوگا کہ نا جانے مجھے بخشش ہوئی یا نہیں ہوئی یہ رمضان میں نے غفلے سے گزار دیا یہ سب میں آپ کے لیے صبح نشان کھڑے کر رہا ہوں خوف خدا عشق رسول اور اسلام کی روح اور روحانیت اور تصوف کے جو تقاضے ہیں تو ان کو سامنے رکھ کر آپ میری بات کو سمجھنے کی کوشش کیجیے کوئی شخص بھی اس بات پر آپ سے کون تعاون کرے گا کہ ہم مطلب گنا پر گنا کیے چلے جائیں کیا عید کی راتوں کی خریداریاں عید کی خریداریوں کے لیے کیا ہمیں گناہ کرنے کی اجازت دی جائے گی کیا ایسے بازاروں کی طرف ہمیں یلغار کرنے کی اجازت دی جائے گی کہ جہاں پر مطلب کہ ہم گناہوں میں مبتلا ہوں خریداری اپنی جگہ پر ہے لیکن ان راتوں کا احترام ان راتوں کا تقدس اور ان راتوں کو بچانے کی اور ان گھریوں کو بچانے کی کوشش کیجئے اس قدر بازار کا رش اس قدر بازار کا رش تو اب اگر ابھی تک بیسویں شب ہے ابھی تک ہمارے اندر وہ تبدیلیاں نہیں آئی یار آپ یہ سوچیے کہ مجھ میں اتنی برائیاں تھوڑی بہت میں نے برائیوں پر قابو پانے کی کوشش کی ہے اب آخری اشیا رہ گیا ہے اب میں اسپیڈ ٹیسٹ کر رہی ہے میں ان کی طرف آپ کی توجہ دلاؤں گا جنہوں نے ماہ رمضان سے پہلے اور رمضان میں بیچنے کے لیے اپنا مال جمع کیا ہوا ہوگا اوکے یہ آپ کو کرنٹلی اور لوجیکلی ایک ایگزامپل دینے کی کوشش کرتا ہوں اگر وہ لوگ میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی غور کر لیجیے اب جو جو یہ عید کی رات کری باری ہوگی تو تو بےچی بڑھ رہی ہوگی ان کی راتوں کی ڈیوٹی بڑھ رہی ہوگی ان کے دکان اور مارکیٹ کے اوقات بڑھ رہے ہوں گے ان کے یہ بار بار جا کر گودام کا جائزہ لیتے ہوں گے اپنی اسٹاک دیکھتے ہوں گے اپنے لوگوں سے کیا ہوا مال رہ جائے گا مر جائیں گے یہ مال رہ جائے گا مر جائیں گے نکالو اس کو نکالو اس کو نکالو اور دو گھنٹے دکان کھولو تھوڑی دو گھنٹے جلدی دکان کھولو نکالو مال پیمنٹ کرنی ہے مال نہیں بکے گا رہ جائے گا اور چاند رات ہو جائے گی تو خرید دینے کے لیے کون آئے گا عید کی نماز تک رکان کھلی رکھو کیوں تاکہ میرا مال نکل جائے کیونکہ اس کو پرواہ اپنے مال کے نکالنے کی اپنا پیسہ بچانے کی اپنا سرمایہ بچانے کی اس سے تیاری کی تھی رمضان و مبارک سے پہلے کہ میں نے اتنا کمانا ہے اس سے پورا اپنا وہ بنایا ہوا تھا اے میرے میٹھو پیارے سہ بھائیوں اس دکاندار کو دیکھیے کام میں اور اپنے کاروبار کے اندر بالکل یکسوئی کے ساتھ داخل ہوا ہوا ہے مگر اے مغفرت کی طلب رکھنے والے اسلامی بھائیو اے رحمت کی طلب رکھنے والے اسلامی بھائیو اے عبادت کا ذوق اور شوق بڑھانے کا ذہن رکھنے والے اسلامی بھائیو اے رمضان مبارک کی مقبول اور برکت ساعتوں کی برکتیں پانے کا جذبہ رکھنے والے اسلامی بھائیو ذرا سوچئے ایسی بے چینی ہمیں بھی ہے کہ جا رہا ہے رمضان جا رہا ہے آ گئی ہیں لائلت القدر کسی ایک رات کے اندر ملے گی میں نے تہذیب قدر کی رات کو پانا ہے پانا ہے پانا ہے چھوڑ فکر دنیا کی چلے تقاف پہ چلتے ہیں چل مسجد کو چلتے ہیں بازار کا راستہ مت لیجیے بڑا عجیب حال ہے بازار کا راستہ بڑا عجیب حال ہے بازاروں میں آئیے دیکھیے بازار والے کیا کہتے ہیں آپ کو آخری دس دن میں تو اتنا رش ہو جائے گا پھر لوگوں کو یہاں پر چلنے کا بھی جگہ نہیں ہوگا لوگ سب آ رہے ہیں شاپنگ کر کے جا رہے ہیں آخری دس دنوں میں اتنا رش ہوتا ہے روڈ بلاک ہو جاتی ہے چلنے کو راستہ ہی ملتا ہے مدنی چینل کے ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بازاروں میں اس وقت اتنا رش ہے کہ محسوس ایسا ہوتا ہے کہ اب لوگوں کے اندر ذوق عبادت نہیں بلکہ شوق خریداری زیادہ ہو گیا ہے رمضان کے جانے کا غم نہیں بلکہ عید کے آنے کی اتنی خوشی اور مسرت ہوتی ہے کہ اس کے اندر ہم سب کچھ بھولے ہوئے ہوتے ہیں انتظار ہوتا ہے اس کا سال میں ایک دفعہ عید آتی ہے ہر کوئی چاہتا ہے نئے سے نیا ڈیزائن ہم سے پرچیز کریں بہت سے بھائی عید آغرات بھی استعمال کرتے ہیں جاتے ہیں مسجدوں میں سے یہ نا اور یہ ڈیم ایسا ہے کہ شاپنگ دونوں چیزیں آدمی ہیں نا بچوں کی خوشیاں بھی اور آخرات کے بھی بہت رمضان میں یہ کرتا ہے نئی نئی فرائیڈے آتی ہے پہلے لوگ رمضان میں زیادہ کرتے ہیں یہ کرتے ہیں آخری روزے میں جو سب لگے ہوتے ہیں اپنے کاموں میں دن سے دوری ہے جو ہم یہ کام کرتے ہیں شاپنگ کرنے کے لیے ہمیں اور بھی وقت ملتا ہے ہم آخری عشرے کو کیوں چنتے ہیں تو یہ ہماری کوتائی ہے بہت بڑی اللہ باغ ہمیں معاف کرے اس کے بدلے بس یہ کہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم کیا ہیں اگر دین سے رکھیں گے تو ہر چیز کا احساس ہوگا میرا نظریہ تو یہ کہ اکثریت تو روزوں کی حالت میں بھی نہیں ہوتی جو شاپنگ میں جو پلازو میں بیٹھے ہوئے لوگ دلچسپی بڑھ جاتی ہے شاپنگ جو بھی کرنی سب اینڈ میں کرنی ہے شروع شروع میں اتنا ہجوم نہیں ہوتا جتنا ہجوم اینڈ میں ہوتا ہے رمضانوں کے اینڈ میں مبارک مہینہ ہے ان کو کون سمجھا ہے جن سے دھوری آخری عشرے میں خرید رہے ہوں گے نا نہایت یا تو بہت مجبوری کی حالت میں خرید ہوں گے پتہ نہیں وہ کس طرح نکلے ہوں گے کیا پیسوں کا ارینجمنٹ نہیں ہو پایا ہوگا ان کے پاس خریداری کرنے کے لیے لیکن کچھ لوگ شوق کے لیے جا رہے ہیں شاپنگ بندے کی ایک ہی دن کی ہوگی یہ تو نہیں ہوگا وہ دس دن شاپنگ کرے گا آگے لوگ شاپنگ کرتے ہیں کہ اس سے پہلے میں ساری خریداری کر لیں یہ ہماری کوتاہ ہے نا بھائی अगर हम चाहें तो मजिद की तरफ पहले जाएं, बाद में शॉपिंग करें रमजान के बाद शादियाँ शुरू हो जाती है शादी की शॉपिंग फिर ईद की शॉपिंग फिर बच्चों को ज्यादातर शौक होता है कि मार्केटों में लेके जाएं, मार्केट दिखाएं अपने बच्चों को मजिद की तरफ लेके जाए पहले जाएं। लेकिन हम ऐसा नहीं करते हैं बात की सबसे बड़ी रात है चांदराज लेकिन चांदरात को सबसे ज्यादा लोग आते हैं मार्केट के अंदर क्या बात नहीं लोग शॉपिंग भी करते हैं اور گھر جا کے عبادت بھی کرتے ہیں اب ذہر کپڑے بھی اپنے بھی تو عید کے بنانے ہے گھومنے پھرنے کے لیے آئے ہوئے ہوتے ہیں زیادہ درد تو ایٹی پرسینٹ ایسے ہوتے ہیں بیس پرسینٹ شاپنگ کے لیے آئے ہوئے ہوتے ہیں ہمارا اپنے نقلوں کا قابو نہیں ہوتا جو بات ہے ہم وہی کام خود کر رہے ہوتے ہیں جو شیطان کا کام ہے ہماری روح کے اوپر اثر ہونا چاہیے نا روزہ رکھ کے جو اس کا مقصد ہے کہ تقوی حاصل ہو ہمیں وہ حاصل ہی نہیں ہوتا اگر جس کو وہ حاصل ہو جائے تو اپنی صحیح برباد نہیں کرے گا عوام جو ہے مہنگائی ہے اور پیسہ نہیں ہے کھانے کو نہیں ہے میں تقریباً دوسرے روزے سے دیکھ رہا ہوں اسی طرح کا رش چاروں طرف لگا ہوا ہے میری سمجھ میں یہ نہیں آ رہا کہ مہنگائی ہے بھی کہ نہیں دوسری بات یہ کہ یہ مہینہ عبادت کا ہے لوگوں کی توجہ زیادہ تر خریداری پہ ہے اس طرف نہیں دین کے طرف عوام کو اللہ ہی سعور ہے کچھ لوگوں کو سیلی جو ہے نا وہ لیڈ ملتی ہے جب سیلری ملے گی تو پھر وہ شاپنگ سینٹروں کا روک کریں گے کافی لوگوں کا دل ہوتا ہے کہ میں کل کروں گا پھر کرتے کرتے ٹائم گزر جاتا ہے کچھ لوگوں کا موڈ ہوتا ہے ویسے گھومنے پھرنے کا اللہ کا ہے کہ نام ہے عید کا دن تو اس خوشی کی تیاری کے لیے ہم نکل پڑتے ہیں بات شوقیہ کرتے ہیں اور بہت سے لوگ ایسے ہیں بے کو سیلریز وغیرہ جب وہ ملتی ہیں لاسٹ عشرے میں کرتے ہیں عبادت کرنے والے بھی ہیں مسجدیں بھری ہوتی ہیں مگر ظاہری بات ہے کراچی میں اتنا کراڈ ہے تو نظر آتا ہے کہ یہ بھی بھرا ہے کافی سارے لوگ عبادتوں میں مصروف ہیں کچھ لوگ جو ہیں وہ شاپنگ میں مصروف ہیں دنیا ہے اسی طرح چلتا رہے آخری رشے میں یہ ہے کہ لوگ کچھ زیادہ جو ہے نا شاپنگ کے لیے شاپنگ سینٹرز میں آ جاتے ہیں اللہ اللہ کہہ رہے ہیں دو رمضان سے میں دیکھ رہا ہوں وشید اشے کہتے لوگ مہنگائی ہے مہنگائی ہے مہنگائی آمدنی نہیں ہے کہاں مہنگا ہے کہاں آمدنی نہیں ہے اب ایسے تو تاثرات لوگوں کے گئے ملے جلے سے تاثرات ہیں اب آپ کے سامنے ہم نے حالات رکھے ہیں معاملات رکھے ہیں عبادتوں کی راتیں یاد دلا دی ہیں آپ کو تاخراتے ہیں آپ کو یاد دلا دی ہیں ظاہر ہے کہ اب ہم اس انداز سے کہ آپ دیکھیں بیٹھے سنیں اور اپنے بارے میں سوچیں کہ کیا کرنا چاہیے مجھے امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی انہوں نے ایک مرتبہ عید کے روز اپنے شہزادے کو پرانی کمیز پہنے دیکھا تو رو پڑے بیٹے نے عرض کی پیارے ابا جان کیوں رو رہے ہیں اور میرے لال مجھے اندیشہ ہے کہ آج عید کے روز جب لڑکے تجھے اس پرانی کمیز میں دیکھیں گے تو میرا دل ٹوٹ جائے گا بیٹی نے جواب کی دل تو اس کا ٹوٹے جو رضا الہی کے کام میں ناکام رہا جس نے اپنی جس نے اپنے ماں یا باپ کی نافرمانی کی مجھے امید ہے کہ آپ کی رضامندی کے توفیل اللہ بھی مستراضی ہو جائے گا یہ سن کر فاروق اعظم نے شہزادے کو گلے سے لگا لیا اور اس کے لیے دو آ فرمائی یہ ایک نمونے کے طور پر واقعہ عید کے روز کا میں نے بیان کرنے کی آپ کو کوشش کی ہے ارض دوبارہ کر دو کہ رمضان جا رہا ہے یقیناً عید خوشی کا دن ہو عید کو خوشی منانی چاہیے مگر خوشی انسان کی منائی مسلمان خوشی مناتا ہے اللہ کی رضا کے کام میں یہ مسلمان کی خوشی ہے یہ راتیں جو ابھی آ رہی ہیں نا یہ خاص عبادت کی راتیں جنہیں بہت عجیب و غریب انداز سے شاپنگ کی راتیں تیاری کی راتیں گھومنے کی راتیں تفریح کی راتیں بنا دیا گیا ہے یہ ہمارا انداز نہیں ہے یہ ہمارا انداز نہیں ہے جو بھی آپ کو اپنے بچوں کے لیے عید کے لیے اپنے لیے عید کے لیے جو بھی خریداری کا معاملہ ہے اس کو اس انداز سے کیجیے کہ گناہ نہ ہو گناہ نہ ہو اور اللہ کی نافرمانی نہ ہو اور اللہ کی نافرمانی سے بچتے ہوئے اپنی عید کی تیاری کی کوشش کریں مگر اپنی عبادتوں کی گھڑیوں کو اپنی ریاضت کی گھڑیوں کو طاق راتوں کو قرآن کی تلاوت کو سچائی اور ایمانداری کو ہرگیز ہرگیز ہاتھ سے نہ جانے دیں یہ لمحے زندگی میں بار بار آیا نہیں کرتے کل سے ٹاقرا شروع ہو رہی ہے میں اسی لیے آپ کو بار بار بار بار یاد دلاتا ہوں کل سے ٹاقرہ شروع ہو رہی ہے اور کسی بھی ایک تاکرات میں شب قدر کی بشارت ہوتی ہے اور ہم سب کو کوشش کرنی ہے شب قدر کو پانا ہے لہٰذا میری تو اب بھی مدنی انتیجا ہے کہ آپ ہمت کیجئے تھوڑا دل باندھیئے مسجد کا راستہ لیجئے عبادت کا راستہ لیجئے اور گھر والے اپنی ڈیمانڈیں بند کر دیں یا جتنی مطلب چادر اتنا پاؤں پھیلائیے نارمل سے رہیے فیشن یہ وہ میچنگ بہت مہنگائی ہو گئی ہے بہت مہنگائی ہو گئی ہے جتنا نارمل رہنے کی عادت بنا سکتے ہیں بنائیے یقیناً ایک شوہر ایک گھر کا مرد ایک والد اس میں مطلب یہ اس کی بھی ایسا نہیں کہ وہ نہیں چاہتا کہ گھر میں ایسا نہ ہو لیکن بےچارا کیا کرے بچوں کو دیکھے گھر والوں کو دیکھے جب ڈیمانڈ آتی ہیں خواہشیں آتی ہیں وہ مجبور ہو جاتا ہے مکروز ہو جاتا ہے دیکھیں شادی بیاہ کے موقع پر کس قدر گھر میں قرضہ چڑھ جاتا ہے مقروض ہو جاتے ہیں خواہشیں پوری کرتے کرتے اولاد اگر سن رہی ہے کنٹرول کیجئے اور ابھی دیکھیے کہ آپ کے ماں باپ آپ کی خوشیوں کے لیے کیا کچھ نہیں کر رہے جب یہ بڑی عمر کے ہو جاتے ہیں بوڑھے ہو جاتے ہیں کیا ان کی خوشیوں کے لیے آپ کچھ کرتے ہیں آج ماں باپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے بچوں کو خوش کرنا ہے میں اب اولاد سے بات کرنے جا رہا ہوں جن کے ماں باپ اولڈ ہاؤس میں ہے کو بھی عید یاد آ رہی ہوگی آپ کو آپ کے ماں باپ یاد نہیں آ رہے لے آئیے ان کو گھر پر پلیز ماں باپ کو لے آئیے گھر پر آخری تاک کراتے ہیں دعا لے لیجئے کوئی صورت بنانے کی نکالی ہے ماں باپ کے ہولٹ ہاؤس میں پڑے پڑے رو رہے ہوں گے ان کے ساتھ عید منائیے ان کو راضی کر کے عید منائیے ان کے لیے عید کا سامان لے لیجئے اور ان کی دعائیں لیجئے ایک بیٹے نے اپنی ماں کو اولڈ ہاؤس میں داخل کروا دیا مڑ کر پوچھتا ہی نہیں تھا ماں بیمار ہو گئی سخت بیمار ہوئی ماں نے بیٹے کو بڑی زور سے یاد کیا بیٹے کو اطلاع دی بیٹلہ کئی دنوں کے بعد ماں سے ملنے کے لیے اولڈ ہاؤس ہو جاتا میں ماں بڑی پریشان تھی تکلیف میں تھی بیٹے نے کو پوچھا ماں خیریت کیوں یاد کیا مجھے ماں نے کہا بیٹا کمرے میں پنکھا نہیں ہے گھر سے حالت بری ہے تو ماں دنوں سے پنکھا یاد نہیں آیا بیٹا پنکھا تو یاد تھا میں نے گزارہ کر لیا سوچ رہی ہوں کہ میں تو بھی, کبھی بھی مر جاؤں گی لیکن کل اگر تیرے بچے تجھے ہولڈ ہاؤس میں داخل کروائیں گے تو, کہ تو گھر بھی میں کیسے بیٹھے گا بیٹا پنکھا لگا لے تجھے کام آئے گا درو خدا سے خدا سے ڈرو ماں باپ کا دل مت دکھائیے ماں باپ کا دل مت دکھائیے کاش ہمارے اولڈ ہاؤس خالی ہو جائیں ماں باپ اپنے گھروں کو جائیں اولاد کے پاس جائیں اولاد کے ساتھ خوشیاں منائیں ماں باپ نے آپ کو اس لیے نہیں بڑھا کیا تھا کہ آپ اٹھا کر ان کو اولڈ ہاؤس میں داخل کروا دیں گے کہ آپ کو آپ کے ماں باپ یاد نہیں آ رہے اگر ایسی اسلامی بہنیں مجھے سن رہی ہیں جن کی وجہ سے یعنی شادی کے یعنی بہ اگر سن رہی ہیں کہ جو اسٹینڈ لے کر بیٹھی ہے کہ نہیں تمہارے ماں باپ ہمارے گھر نہیں آئیں گے ارے گھر نہیں تو ٹھیک ہے کوئی اور کوئی رہائش کی ترکیب بنا دے کچھ اور کر لیں کوئی کوئی ترکیب بنائیں مطلب ان کو وہاں سے نکالیں جہاں بوڑھے جمع کروا دیے جاتے ہیں کچھ صورت نکالے اور کچھ گھر میں رکھنے کی صورت ہے تو اس پر سوچئے برداشت پیدا کیجئے ورنہ اگر بہو ظلم کی وجہ سے بوکس و کی وجہ سے کسی اور وجہ سے اگر یہ کر رہی ہے تو درے اللہ سے کہ اس کی اولاد کر لے سے اولڈ ہاؤس میں داخل نہ کروا دے اور بیٹے کو بھی چاہیے کہ کوئی صورت نکالے ایسی محبت بھری پیار بھری کو ترکیب بنائیں وہ شد رہنمائی لے لے اور اپنے ماں کے لیے خوشیوں کا انتظام و خوشیوں کا بندوبست کرنے کی کوشش کریں میرا گھر کے موزوں نہیں تھا لیکن بس بیٹھے بٹھائے اولڈ ہاؤس یاد آ گئے لہذا جس طرح آج والدین ماں باپ بالخصوص والد صاحب جس قدر مشقت اور پریشانی اٹھا کر آپ کی عید کی خوشیاں منانے کے لیے تگو دو کر رہے ہیں اب ابھی تاثرا سورہ اوور ٹائم کرنا پڑتا ہے کیا کریں کس کے پاس جائیں گے ہم پوری نہیں کریں گے تو کون کرے گا یہ ساری باپ کی یہ کیفیت ہے لیکن جب باپ بوڑھا ہو جائے تو کیا بیٹا یہ سوچتا ہے کہ میرا برا باپ ہے یہ بیچارہ کہاں جائے گا بیمار بوڑھا باپ اب اس کی خوشیوں کے لیے اس کی راحتوں کے لیے میں انتظام نہیں کروں گا تو کون کرے گا کچھ تو کرو یار تو ایک ہاتھ پھلی پہنچا دو یار کچھ تو کریں کچھ تو کریں دعائیں لیں اپنے ماں باپ کی دعائیں لیں اللہ تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا تا فرمائے آئیے کالس لیتے ہیں السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ محمد گوجرا پنجاب پاکستان منظر چینل پر سلسلہ کامیابی کا رستہ نگران شعرا تھا بہت ہی مبارک سلسلہ یہ رہا ہے میں نے اس میں نگران شعراء سے یہ گزارش کرنی تھی کہ مجھے خواب میں ایک رات باپا جان کی زیارت ہوئی اور انہوں نے خواب میں مجھے عمرے کا ٹکٹ عطا فرمایا اور پھر ایک رات مجھے دوبارہ خواب میں امیرے حر کو میں نے دیکھا کہ وہ ہمارے گھر پر تشکیف لائے ہیں اور اس کے بعد مجھے باپا جان نے کچھ پیسے عطا فرمائے کہ بیٹا یہ لو یہ اپنی ضرورت ضروریات کے لیے رکھا کرو اپنے پاس تک یہ میں نے نگرانی شدہ کی تھی کہ مہربانی السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ تو میں محبر نہیں ہوں یعنی خواب کی خواب کی تعبیر نہیں جانتا البتہ اتنا ضرور ہے کہ یہ خواب ایک برکت والا خواب ہے اچھا خواب ہے اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اگر اس کی کوئی خواب کی تعبیر ہو تو میں اس میں جانتا نہیں ہوں خواب و برکت والا اس پر اللہ کا شکر ادا کرے کیا پتہ کو انتظام ہو ہی جائے اور مدینے کی حاضری کی کوئی صورت بن جائے علی الحبیب صلی اللہ ہاں میرا نام عظیم خان ہے میں انڈیا گجرات بڑوڑا سے بول رہا ہوں ہاں میرا سوال یہ ہے کہ حق دار کا حق نہ دے اور انسان حج اور عمرہ کرنے بار بار جائے تو جائی جائے دے. ہونا تو یہی چاہیے کہ پہلے اپنا قرضہ ادا کریں اور جن کی جو دکھ و پریشانی ہے وہ دور کریں اور اس کے بعد ظاہر ہے کہ پھر حجر عمری کی ترقی بنائیے اور اگر ان پر جانا ہی ہے مدی نے جانا ہے تو کم از کم جن کے قرض آپ کے ذمے ہیں ان سے بات چیت کر لیجئے ان کی لے لیجئے کہ میں جانا چاہتا ہوں پھر جانا چاہیے ورنہ ان کو جب پتا چلے گا کہ آپ نے ان کو پیسے نہیں دے کیونکہ ایک ایک عمرہ لاکھ لاکھ ڈیڑھ ڈیڑھ دو دو لاکھ روپے تک کا ہو جاتا ہے اور حج چار چار پانچ پانچ چھ چھ لاکھ روپے کا حج ہو رہا ہے تو اس طرح اس کو لگے گا مجھے پیسے دینے کے میرے, میرے مجھے دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں لیکن یہ اس طرح پیسے خرچ کر رہے ہیں تو بہتر یہی ہے کہ ان سے اجازت اور ان سے ان کو راضی کر کے جائیے ورنہ پھر ان کو پیمنٹ کر دیجیے صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علیہ وسلم السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ السلام رحمۃ اللہ وبارک سر میں مانسرا سے یاسر بات کر رہا ہوں میرا ایک چھوٹا سا مسئلہ ہے سر میں وہ بیان کرنا چاہ رہا ہوں آپ سے مسئلہ یہ ہے کہ میں اپنی کزن ہے میری اسے اسے اسے میرا رشتہ ہوا تھا تین سال سے تین سال سے میرا رشتہ ہوا تھا ابھی جو ہے یہ تقریباً جن درم جان سے پانچ دن چھ دن پہلے اس کا نکاح کے لیے دوسرے سے ہو گیا لیکن اس کی اپنی مرضی نہیں تھی اس میں اس کے ایک بھابھی ہے اس کی اس کی وجہ سے اور اس نے اپنے بھائی کی وجہ سے یہ کام کیے ابھی مجھے آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ یہ کس طریقے سے کیا کام ہوا ہے جو اس جو ہے نا جو انہوں نے اس کو کر دی ہے اب اس کا نکاح ہو گیا ہے اب آپ اس چکر میں مت پڑھیے کہ اس کی مرضی سے ہوا ہے یا بغیر مرضی کے ہوا ہے آپ اسے شادی کرنا چاہتے تھے اگر وہ مقدر میں وہ آپ کے ہوتی تو یقیناً وہ آپ سے شادی ہو جاتی ہے اب کسی اور کے ساتھ اس کا جوڑا لکھا تھا کسی اور کی طرف کی شادی ہو گئی اب آپ کو اس معاملے میں سوچنا پڑھنا نہیں چاہیے آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پر راضی رہیے اور عبادت اور ریاضت کی طرف لگ جائیے خالی خالی ایک طرف دھیان لے کر بیٹھیں گے وہ کرنے کے کام چھوڑ دیں گے تو بن مبارک رحمتہ اللہ تعالیٰ لے کا کسی آ گیا تھا. تو آپ رات بر اس کو دیکھنے کے لیے اس کے گھر کے گھر سامنے کھڑے رہے حتیٰ کہ رات گزر کے فجر کی اذان ہوئی اس کے تو جل نظر نہیں آئے لیکن آپ کے دل پہ چوٹ لگی رات بھر میں اس کے لیے کھڑا رہا کچھ بھی نہیں ہوا اگر میں رات بھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے کھڑا رہتا تو نہ جانے کہاں تک پہنچا تھا بس زندگی میں چینج آ گیا اور آپ نے عبادت کا راستہ اختیار کیا اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کیجیے اللہ تعالی سے لو لگائیے اور یہ عشق مجازی اور اس طرح کے چکروں سے ہم سب باز آ جائیں کہ اس میں اکثر جو معاملات ہیں وہ گناہ بھرے ہیں پھر حسد آ جائے گی تہمت لگے گی جگلیاں کا ذہن بنے گا نفرت دل میں پیدا ہونے کی مطلب کیفیتیں پیدا ہوں گی تو جس سے شادی ہوئی ہے اس کے بارے میں نفرت پیدا ہوگی ماں باپ کے لیے نفرت پیدا ہوگی اس کے گھر میں شکوک و شبہات پیدا ہوں گے تو ایسی اسلامی بہنوں کو بھی چاہیے کہ وہ یک درگر محکم گر اور اپنے شوہر کے ساتھ وفا کریں اور اپنے گھر کو چلائیں اور ماضی کے ساری فائلیں کلوز کر دیجیے آپ بھی فائل کلوز کر دیجیے اللہ کی عبادت میں رہیے اور جہاں اچھا اور نیک رشتہ ملے وہاں شادی کر کے اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کیجیے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آئیے امیر اللہ سنت کی طرف چلتے ہیں